صلی اللہ وب المین وصلاۃ وسلم علیہ سید المبیا ابصلیم عمبا الَََََََََََََََ شيطعنرزيم بسم الحمن الرحيم صورت شعرا چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر ايک سو بارے میں ہم كلام كر رہے تھے كہ اس ميں حضرت علہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا تھا کہ تم ايسا كام نہ كو روڈ كے كنارے بلند ٹيلے بنا كے بیٹھ جاتے ہو راہگيروں کا تم مذاق اڑاتے ہو ایسا نہ كو تو اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا کہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر اس کا مذاق اڑانا جبکہ یہ مذاق اس کی دلازاری کا سبب بن رہا ہو دل دکھنے کا سبب بن رہا ہو یہ حرام اور گناہ قبیرہ ہے لہذا چاہے آپ خاندان میں ہوں کزنس وغیرہ سے جمع ہو جاتے ہیں اسکول میں ہوں کالج میں ہوں محلے میں ہوں کسی بھی مقام پر ہوں ہاسٹل میں ہوں اور اسی طریقے سے چاہے آپس میں سارے دوستی مل کر بیٹھے ہوں قطعا یہ کام نہیں کیجئے گا ورنہ وقت،, وقت تو بہت اچھا گزرے گا مزہ آئے گا ہنسی مذاق ہوگا وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں رہے گا نفس و لذت بھی حاصل ہوگی لیکن یہ اثر میں ہم آخرت کا عذاب جمع کر رہے ہیں سامنے والا اس کا دل ٹوٹ جائے گا اس کی دل آزاری ہوگی وہ احساس کمترے کا شکار ہوگا اس کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے لہذا اگر سابقہ زندگی پہ آپ غور تفکر کر لیں کبھی بھی سابقہ زندگی میں کسی کو ٹارگٹ بنا کے مذاق اڑایا تھا تو ٹھیک ہے نادانی میں ہو گیا اب اس پر اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں اور اگر آپ کو وہ شک مل جاتا ہے کہ جس کا اس طریقے سے مذاق اڑایا گیا تھا چاہے کتنے سالوں پہلے تو آپ اس سے معذرت کر لیں معافی طلب کر لیں کہ ہم نے آپ کے بہت پہلے مذاق اڑایا تھا شعور نہیں تھا اب شعور حاصل ہوا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ معاف کر دیجئے تو اگر وہ معاف کر دیتا ہے بہت اچھا ہے بالفض اگر وہ نہیں قید کرتا معافی میں نہیں کرتا ہوں جائیں تو پھر بھی انشاءاللہ شاء آپ نے چونکہ معافی مانگ لی تو آپ بری ذمہ ہوئے اب اس کے لیے کثرت سے استفار کرتے رہیں اپنی نیکیوں سے سال ثواب کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے آپ سے بروز قیامت راضی فرما دے گا اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تھا ہمیں یاد تو ہے لیکن اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے جسے ہوتے ہیں اسکول کالج سے فارغ ہوا اس کے بعد کو کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلتا ہے ایسا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں اب آپ کو خبر نہیں تو اس کے لیے بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد اس شخص کے لیے جو اب آپ کو نہیں مل رہا غیر موجود ہے آپ کثرت سے دعائیں مففرت کرتے رہیں اور جو بھی نیکی کریں اس کو بھی سال کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو پہنچا دے تو انشاءاللہ عز اللہ و برود قیامت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے آپ سے راضی فرما دے گا اور وہ آپ کی غریف نہیں کرے گا نہ آپ کے نام اعمال سے نیکے نکالی جائیں گے تو یہ انہوں نے حضرت حقوق علیہ السلام نے اپنی قوم کو تمبی کرتے ہوئے شاد فرمایا کہ اصب ن بکل ری آیتن بسون کہ ہر بلندی پر تم ایک نشانی قائم کرتے ہو تاکہ تم راہگیر جو گزرنے والے ہیں ان پر ہنسو ان, ان پر ہنسنے کے لئے ایک تو یہ و تبد تک دونوں مفان تخلود اور تم مضبوط محل بناتے ہو محل بڑے بڑے محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے تو یہ بڑے بڑے محل بنانا کوئی ممنوعہ نہیں ہوتا بشرطح کی کسی کے زمین خصب کر کے ہو حرام پیسے سے نہ ہو اور فخر اور غرور کے لئے نہ ہو ضرورت ہے حاجت ہے تو یہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا لیکن یہ اگر چیزیں غفلت پیدا کریں تو باعث سے ہلاکت ہیں کہ آدمی انہیں تعمیرات میں لگ جائے اور اس کے بعد وہ سوچے کہ اب تو میں کہاں ہلاک ہوں گا اور بہت سالوں تک میں زندہ رہوں گا یا معذر اللہ جیسے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہ جائیں گے اگرچہ چاہے خیال نہ ہو لیکن بعض اوقات آدمی کوشش ایسا کرتا ہے جس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ, ہمیشہ, ہمیشہ رہوں گا جس جو لوگ پیسے کے پیچھے لگ جائیں پہلے وہ سینکڑوں پتی تھے تو ہزار پتی ہزار پتی سے لکھ پتی لکھ پتی سے کروڑ پتی کروڑپتی سے ارب پتی کھرب پتی پھر وہ آگے بڑھنے کی جستوجی رہتی ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں آگے بڑھ جاؤں یہ پیسے کی دوڑ کا فائدہ کیا ہے کتنا پیسہ جمع کر لیں گے اور ایسے لوگوں کو اکثر دیکھا ہے ان کے ہولئے بھی خراب ہوتے ہیں نہ بال بنانے کی فرصت نہ اچھا لباس پہننے کی فرصت نہ اچھا کھانا کھانے کی فرصت تو کیا فائدہ اس پیسوں کو ڈھیر جمع کرنے کا جب اس سے آپ نفے نہیں اٹھا رہے ایک دن آئے گا حضرت فوت ہو جائیں گے یہ سارا پیسہ منتقل ہو گیا اولاد کی طرف کیا فائدہ ہوا صرف ایک نفسانی تسکین کے لیے دنیا میں جو اس پیسے کے ذریعے عزت حاصل ہوئی اس مقام عزت کو برقرار رکھنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو ارزیت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے پریشانیاں مول لیتا ہے اپنے آرام اور سکون کو برباد کر دیتا ہے گھر والوں سے کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے لیکن بس پیسہ جمع کرنا ہے اور پھر اچانک موت آ جاتی ہے ختم سب یہاں پہ پڑا رہ گیا فائدہ کیا ہوا نہ اللہ کو راضی کر سکے نہ اپنے آپ کو سکون دے سکے اور نہ ہم نے دنیا کے اندر اچھا کوئی کام کر سکے کیا فائدہ ہوا بہرحال تو کوئی پیسہ جمع کرنا منع نہیں ہوتا بشرطے کے حلال ذرائع سے ہو کتنی کثرت سے جمع کریں اور اس سے لوگوں اللہ تعالی اس کے رسول کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں تو اس پیسے کو جمع کرنا کوئی ممنوع نہیں ہوتا لیکن بہرحال پیسہ جمع کرتے ہوئے یا تعمیرات میں مشغول ہوتے ہوئے آخرت کو فراموش کر دینا یہ قابل غریب تھے اور یہی چیز ان لوگوں کو حاصل تھی دوسرا ایب یہ تھا تیسرا ہے بیان فرمایا واضح بتش تم اور جب تم گریف کرتے ہو بدش تم جبہ تو بڑی بے دردی کے ساتھ سختی کے ساتھ جبارین والی تم یعنی سختی والی گرفت کرتے ہو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی قوم پہ حملہ کرتے تھے تو جب ان پر غالب آ جاتے تھے تو بڑا ہی مطلب تکلیف دیتے تھے جان سے مار دینا ازیتیں دینا بہت زیادہ شدید تکلیف دیتے تھے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ یہ بری عادت ہے کہ جب تم کمزور پر غالب آ ہو تو کرم کا مظاہرہ ہونا چاہیے کمزور پر غالب آنے والا اپنے کرم کا اظہار کرتا ہے لیکن تم ان کمزوروں کو مارتے ہو دباتے ہو جسے عورتیں اور بچے اور بوڑھے قابو میں ان پہ بھی رحم نہیں کرتے تھے تو اس سے منع فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم یہ تھی آپ صحابہ کو جب کسی جہاد پر بھیجتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے جا کر تم سننا کہ کہیں اذان کی آواز تو نہیں آ رہی اگر کوئی ایسی بستی ہو تو اس پہ حملہ مت کرنا کہ وہ مسلمانوں کی بستی ہوگی اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کافروں کی بستی ہے تو سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام دینا اگر قبول کر لیں تو ٹھیک اگر قبول نہ کریں تو انہیں اپنی اطاعت کی طرف مائل کرنا کہ تم ہمارا کہنا مانو اور ہمیں جزیہ دو ہمارے ماتحت رہنے کا ٹیکس دیتے رہو ہم تمہیں آزادی دیتے ہیں ٹھیک ہے تم اپنی زندگی گزارو اگر اس پر راضی ہو جائیں تو پھر ان سے تعارظ مت کرنا اگر اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو ان پر حملہ کرنا اور پھر بھی فرمایا کہ ان کی عورتوں بچوں اور بوڑھوں بیماروں پر حملہ مت کرنا باقی سب پر حملہ کرنا اتنی نفیس تعلیم تو مذہب اسلام ہمارا بڑا نفیس مذہب ہے اور یہ انسانیت کی بڑی قدر کرتا ہے انسان کی قدر کرتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے کافر ہے بلکہ بنیادی حقوق جو ایک انسانیت کے ناتے ایک انسان کو حاصل ہونے چاہیے ان کا یہ بہت زیادہ لحاظ رکھتا ہے فستق اللہ وتی تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یہ کام چھوڑ دو پھر آگے ارشاد فرمایا ان کے اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے کہ جس رب نے تمہیں نعمت عطا فرمائی فطری تقاضہ ہے کہ آدمی اپنے محسن کا کہنا مانتا ہے تو تم اس کا کہنا مانو لہذا احسانات یاد دلانے شروع فرمائے وقت الزی امدم بماطا علمون اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں کے ذریعے مدد کی ہے جن کو تم خود بھی جانتے ہو تم اس پر اس رب سے ڈرو اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاؤ اب جو انعامات جی دیے گئے ہیں جس جن چیزوں کے ذریعے مدد دی گئی تھی اللہ کی طرف سے ان کا تذکرہ فرمایا امدکم بھی انعامیوں و بنین مدد فرمائی اللہ تعالی نے تمہاری جانوروں اور بیٹوں کے ذریعے و جناتیوں ویون اور باغوں اور چشموں کے ذریعے انی اقاصوں علیکم عذاب یوم عظیم بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا بڑے دن کا عذاب سے میرا قیامت نہیں بلکہ جس دن وہ عذاب نازل ہوگا وہ ایک بڑا بہت بڑا دن ہوگا کہ اس میں بڑا تغیر ہوگا بڑا تبدل ہوگا اللہ کا زور جوش پر ہوگا تو اس لیے فرمایا کہ اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں تم پر کے بڑا عذاب آ جائے گا اب اس کے جواب میں انہیں چاہیے یہ تھا کہ وہ غور و تفکر کرتے آپ کے اخلاص کو سمجھتے آپ کے جذبہ ہمدردی کی قدر کرتے لیکن اس کے جواب میں انہوں نے سرکشی اختیار کی قالون نے کہا سوا ان علینا برابر ہے ہم پر او ام لم تک من الوا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنے ہمارے لیے سب برابر ہیں یعنی بولتے جائیے ہم نے تو کہنا ماننا ہی نہیں ہے جیسے آج کے مسلمان بھی یہی اس نے روش اختیار کر لی ہے سنے گا وقتی طور پر ایک اثر قبول کرے گا کل بھی کیفیات تبدیل ہوں گی اور تھوڑی دیر بعد ہی بالکل ایسا بن جائے گا جھیڑ ہو جائے گا کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں ہے اور بعض تو مطلب اگر کوئی نصیحت والی بات آ رہی ہو تو چینل ہی چینج کر دیتے ہیں انہیں بڑا برا لگتا ہے نفس گنا گزرتا ہے کہ کوئی ہمیں سمجھائے کوئی ہمیں نصیحت کرے کوئی ہماری کسی برائی کی نشاندہی کرے کوئی ہمیں نیکی کی طرف مائل کرے بہت برا لگتا ہے بہت ہی برا لگتا ہے مکر مطلب نصیحت نہ دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے اب یہ ایک شعر پر ہم عمل کر رہے ہیں ہمیں سمجھاتا ہے پیار سے محبت سے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اذیت ہوتی ہے باتیں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے قلب میں اس کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات نمودار ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں خاموش ہو جائے بس کہاں یہ باتیں کر رہا ہے کہاں یہ بول رہا ہے یہ ایک غلط رویش ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ تو ان قوموں کے رویش تھی کہ نبیوں نے جب برہ راست ان کو تبلیغ کی تو انہوں نے اسی قسم کے جملے کہے تھے وہ قومیں بھی ہلاک ہوئی یا اللہ کرم ہے کہ ہم اس طرح ہلاک تو نہیں ہو رہے لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں ہو سکتا ہے کہ گرست ہو جائے پھر انہوں نے کہا کہ ان ہاذا اللہ قلق کہ جو جو کہہ رہے ہیں نا یہ تو پہلے والوں کا طریقہ ہے پہلے والوں کی عادتیں ہیں یعنی ان سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے تبلیغ کی کوشش کرتے رہے ہیں رسول وغیرہ یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے اطاعت ہم نہیں کریں گے وبا نہنو بمعاو زبین اور انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ جنہیں جن عذاب میں مبتلا کیا یعنی عذاب کی وعید سنائی گئی تو اس کو بھی جھٹلا لا دیا کہ نہیں ماض اللہ اب اس میں سراہتن آپ دیکھیں کہ نبی کو جھٹلانا ہے کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہم تو عذاب والوں میں سے ہوں گے نہیں نبی کہہ رہا تم پہ عذاب آئے گا وہ کہہ رہا ہم عذاب والوں میں سے نہیں ہوں گے یہ بھی ان کے بڑا بہت بڑا جرم تھا کہ انہوں نے نبیوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر وہی ہوا کہ جب اطاعت نہیں کی تو ان پہ عذاب نازل ہُوا تو اللہ نے شاد فرمایا فکر دبو تو انہوں نے ان کو حود علیہ السلام کو جھٹ اہلک نہ ہو تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ایک تیز ہوا کے ذریعے ایسی آندھی آئی کہ سارے مکان وکان اڑ گئے اور یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے وہ مکان اکثر اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے وہ انبا صلی اللہ علیہ عزیز الرحیم اور بے شک تمہارا رب ہی غالب مہربان ہے سمود المسلین جھٹلایا رسمود نے سمود قوم نے مرسلین کو رسولوں کو از قول اقوم فالح اللہ تقن جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لقم رسول امین بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا بھیجا ہوا رسول امانت دار ہوں فتح اللہ و تو تم اللہ تعالی سے ڈرو اور میری کرو وگ اسلکم عل اجرین اور میں تم سے اس پر کسی ازر عجر کا اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں ان اجریا میرا ازر تو رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے فرمائیں آستنا فیم ہا ہنا عمینین کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے تمہیں رہنے دیا جائے گا یعنی ان کو ڈرانا شروع فرمایا کہ تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ کیوں یہ سمجھتے ہو کہ جتنے تو میں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہیں تم ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے ایسا نہیں ہے جیسے فرمایا آتو ترقی ماں ہا ہوں نہ آمینین کیا تم یہاں کی نعمتوں میں آرام سے امن والے ہو کر چھوڑ دیے جاؤ گے پھر جناتیوں ویون باغوں اور چشموں میں وزروئوں و نقل تلوحا حبیم اور کھیتیوں میں اور ایسیوں کے کھجوروں میں کہ جن کا جو کھجوروں کا گچھا ہے وہ نرم و نازک ہے کیا ان میں تم ہمیشہ چھوڑ دیے جاؤ یہ سمجھتے ہو و تنخیت من الجبال البیوتن فارقین اور تم پہاڑوں میں مہارت کے ساتھ گھر بناتے ہو تکبر کرتے ہوئے غرور کرتے ہوئے تم یہ گھر تیار کرتے ہو یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے بڑے بڑے گھر تھے ان کے پہاڑ تراش کے اللہ نے ان کو اتنی مہارت دی تھی کہ پہاڑیاں کھود کھود کے انہوں نے باقاعدہ اندر پورے گھر کمرے وغیرہ تیار کر رکھے تھے اور اس میں بڑا فخر کرتے تھے کہ اتنی ان کو مہارت حاصل تھی تو یہ آپ نے ڈرایا کہ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں یہ مت سمجھو کہ ان میں رہنے کے بعد تم کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچو گے فتخ واہ واطی اون تو تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو غلا او امر المصرفین اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر مت چلو ان کا حکمت مانو مصرفین سے مراد یہاں پہ فرمایا گیا کہ یا تو جو اس قوم کے برے لوگ تھے وہ مراد ہے یا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کرنے میں نو اشخاص کا زیادہ کردار تھا وہ مراد ہیں کہ ان لوگوں کے کہنے پہ مت چلو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے ان کی تاج مت کرو اللہ جینا یوسدون فل عدی والا یوس وہ جو فساد کرتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے اپنی اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے ہیں وہ مصرفین ان کا تم کہنا مت مانو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے قلو انہوں نے کہا انما انت من المفدین کہ محض آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے یعنی ماض اللہ آپ تو شہر میں گرفتار ہیں جادو اس لیے اقل آپ کی ماض اللہ کام نہیں کر رہی کہ آپ ایسے سی باتیں کر رہے تو انہیں جادو میں مبتلا قرار دے دیا قوم نے اس سے یہ کم از کم پتہ چلا کہ پچھلی قوموں میں بھی یہ ہی بات مشہور تھی کہ جادو سے ذہن قابو میں کیا جا سکتا ہے لہذا انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کی عقل جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ماد اللہ شاید آپ کے جادو کر دیے گئے تبھی آپ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں ما انت اللہ بشر سلنا آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہی ہیں یعنی ہم آپ کی اطاعت کیوں کریں آپ تو ہماری مثل ایک بشر ہیں تو تمام امیہ الحم السلام بشر ہوتے ہیں اس کا کوئی انکار نہیں لیکن انہیں اپنی مثل حقارت کے ساتھ بشر کہنا یہ کفار قوم کا طریقہ تھا اور اس کو فقہ نے کفر لکھا ہے کہ حکارت کے ساتھ کیا رہی کیا ہے نبی ہماری طرح تو بشر ہے عام معمولی سے تو معذ اللہ ماذا اللہ اس کو توہین نبی میں شمار کیا گیا ہے اور کفر کا حکم لگے گا انہوں نے بھی حکارت کے ساتھ کہا کہ آپ تو ہماری میں صرف ایک بشر ہیں فاتی بھی آیت انکن من فوجین تو آپ کوئی نشانے لے آئے اگر آپ سچونے سے ہیں یہ طلب معجزہ تھا کہ آپ کو لائیے کوئی معجزہ دکھا دیجئے اور یاد رکھیں کہ جب قوم معجزہ طلب کرے تو نبی پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ معجزے کا اظہار فرمائے گا لہٰذا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو نور علیہ السلام نے اللہ کی بارگہ میں یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگے میں دعا کی تو پہاڑی سے ایک, ایک اونٹنی نمودار ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے مفت نے فرمایا کہ اس کا سینہ جو تھا وہ ساٹھ گز کا تھا اتنی لمبی چوڑی وہ اونٹنی تھی اور یہ جب آئی تو آپ نے یہ ایک فائدہ بنایا جو آگے بیان ہو رہا ہے کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ پیو گے یہ اونٹنی سر میں اتنا پانی پیتی تھی کہ سارے چشمے خشک کر دیا کرتی تھی اور دوسرے دن پھر یہ بالکل پانی نہیں پیتی تھی تو اگلے دن وہ چشموں میں پھر پانی ابلاتا تھا تو یہ لوگ پیا کرتے تھے یہ کویا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی پہلے انہیں سیدھے سیدھے تبلیغ دین فرمائی کوئی آزمائش میں نہیں کیا لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بغیر آزمائش کی چیز ملتی ہے عموماً تو ہم نہیں مانتے ہیں پھر جب ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے پھر ہمیں اللہ تعالی یاد آتا ہے یہی اس قوم نے بھی اختیار کیا کہ جب ان کو بغیر کسی آزمائش کے تبلیغی دین فرما رہے تھے اور ان کے اسلام کو مقبول تھا تو مانے نہیں اب آزمائش میں مبتلا ہوئے تو پھر گڑبڑ شروع کی اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین